خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستبع الذين يعلمون والذين لا يعلمون مؤزز حضرين الجمع أزيزو وردوستو بزرور بحيو دنيا مي اس وقت فتنوں کا ظہور روز بروز بڑھتے جا رہا ہے آپ ہر صبح ایک نیا فتنہ دیکھتے ہیں ایک نیا ہنگامہ دیکھتے ہیں دنیا اپنی ٹیکنالوجی اور دنیوی معاملے میں جتنا ترقی کر رہی ہے دین کے بارے میں اتنا ہی فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں اور اب صورت حال یہ ہے کہ انسان کے زندگی میں وقت کا جو دورانیہ ہے چوبیس گھنٹہ اسی وقت میں سے بندہ تلاوت کو ختم کر دے رہا ہے نماز کی رکاتوں کو ختم کر دے رہا ہے سلا رحمی کو ختم کر دے رہا ہے مہمان نوازی کو ختم کر دے رہا ہے دوست احباب والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ختم کر دے رہا ہے اور آج امت یہاں تک پہنچ گئی دنیا کے لوگوں کو دیکھیں کہ یہاں تک پہنچ گئے کہ آج آدمی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں سوشل میڈیا کی دنیا میں ایسے مہو رہتا ہے کہ اس کے قریب سے کون آیا کون گیا اسے اس کی بھی فکر نہیں ہوتی مہمان آئے بچے آئے دوست احباب آئے اس طرح سے وہ اس میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایسا نہیں کہ اس سے اس کا کوئی بڑا فائدہ ہے بڑے بڑے فطر ہنگامے پیدا ہوتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے نقشے پہ وقفے وقفے سے جو بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے کوئی چوٹ ہوتی ہے یا کوئی انحراف کی شکل ہوتی ہے تو وہ اسلام یا پیغمبر اسلام یا صحابہ پر یعنی اگر کوئی لکھنا جان گیا پڑھنا جان گیا قانون جان گیا تو وہ مشق بناتا ہے اپنے علم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یا آپ کے صحابہ کی شخصیت کو یا قرآن کریم کو اگر چند حرف اسے آ گیا تو اب اس کا استعمال ایک منفی انداز میں کرتا ہے جبکہ اللہ تعالی نے بندے کو جب دین اسلام دیا پہلی وہ آئی اور اسلام کا پیغام اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عطا کیا تو سب سے پہلا جو حکم دیا کہ اقرا بس میں رب بے کر للی پڑھو اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا علم حاصل کرنا یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ علم کس نے سکھایا علم کا خالق کون ہے علم کا مقصد کیا ہے اللہ کو بندہ پہچانے جن لوگوں نے اللہ کو پہچانے بغیر اپنے خالق کو جانے بغیر علم کو حاصل کیا ظاہر سی بات ہے کہ ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا پھر اللہ نے دوسرا سبب دیا خلق الانسان من علق انسان کو اللہ نے گوشت کے لوتنے سے پیدا کیا چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو چھوٹا ہو یا بڑا سب کی تخلیق اسی ایک مادے سے ہوتی ہے اور اس کے بعد علم حاصل کرنا اگر آسان نہیں ہے مشکل ہے تو علم سکھانے والا جس نے علم سیکھنے کا حکم دیا وہ بڑا کریم ہے جس کو کہتے ہیں نا اللہ کریم اللہ بہت بڑا کرم والا ہے کہا کہ اقرا رب بکر اکرم پڑھو تمہارا رب بہت بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان جو باتیں نہیں جانتا تھا اسے بھی اس کو سکھلایا جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ جانتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے اور جیسے جیسے عقل بڑھتی ہے عمر بڑھتی ہے شعور پختہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے اس کا علم بڑھتا ہے علم کی خوبی یا خصوصیت یہ ہے کہ آدمی بلند ہوتا ہے علم بندے کو بلندی پر لے کر جاتا ہے جہالت ذلت اور پستی میں لے جاتی ہے اور جب علم آتا ہے تو اللہ بندے کو بلند کرتا ہے اور بلندی پر جب بندہ پہنچتا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر بلندی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے لیکن اس علم کا غلط استعمال نہ ہونے پائے کبر یا غرور نہ بندہ کر پائے اللہ نے فرمایا کہ فعلن لا الا اللہ علم کی تعریف کیا کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرو آپ نے اگر توحید کا علم حاصل کر لیا اور آپ کے معاملات دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں آپ کا حسن سلوک اچھا نہیں ہے لین دین اچھا نہیں ہے رشتہ داروں یا والدین کے ساتھ آپ کا معاملہ اچھا نہیں ہے سلا رحمی نہیں کرتے تو پھر آپ کا جو علم ہے آپ کا علم آپ کو اسی لیے فائدہ نہیں دے رہا ہے کہ آپ اس کے مقاصد کو پورے نہیں کرتے کہا کہ وہ سخمبک توبہ استفار کرو یہ گناہ کا کام ہے سلا رحمی نہ کرنا حسن سلوک نہ کرنا توحید کا عقیدہ ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے ملنا کسی کے پاس توحید ہو جائے تو سمجھے کہ کمال ہو گیا سب مکمل ہو گیا نہیں توحید رب کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے لیکن رب نے جو سولو آداب دیے کہ بندہ بندوں کو پہچانے دوسروں کے حقوق کو پہچانے بڑوں کو چھوٹوں کے آداب کا خیال رکھے اور اس کے بعد اس کی توحید اسے فائدہ دے گی اور کبر و غرور اللہ کو ناپسند ہے کسی کا حق بندہ اگر لے لے تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ اسے نہیں معاف کر سکتا یہ اور بات ہے کہ اللہ نے مشرق پر اپنی جنت حرام کر دی موحد کے لیے جنت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ موحد تب اور استغفار نہ کرے یا حقوق نہ ادا کرے فرمائے کہ فعلم لا الا علم کی تعریف اللہ نے کیا کہ علم کہتے ہی ہیں اللہ کو پہچاننے کو جو اللہ کو نہ پہچان پائے توحید کو نہ پہچان پائے گویا اس کے پاس علم ہے ہی نہیں توبہ اور استغفار کرنے سے بندہ علم کا صحیح استعمال استعمال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایوہ الناس تو بو الاب اللہ ایسے یو میں تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو میں دن اور رات میں سو بار توبہ کی کرتا ہوں آج ہم اپنے گناہوں کو نہیں گن سکتے ہماری نیکیاں اتنی کم ہیں کہ گنے تو گنتی پوری نہ ہو پائے لیکن گنا اتنے زیادہ ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے اس لیے توبہ اور استغفار کی سب کو ضرورت ہے اور اللہ نے بندے کو قلم کے ذریعے علم سکھایا جب کوئی جد لکھ دی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے نبی کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن وہ حدیثیں وہ آیات آج تک موجود اور محفوظ ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا قلم سے کہا لکھ تو اس نے کہا ماذا اب تم میں کیا لکھوں تو اللہ نے کہا کہ ابت مقادی رسماواتی وسمان و زمین کی تقدیر لکھو جو کچھ اس کے درمیان ہے تو قلم نے اللہ کے حکم سے قیامت تک آنے والی ساری چیزوں کو لکھ دیا اور قلم کے ذریعے اللہ نے لکھ دیا اور ہر آدمی کی تقدیر اس کا اس کی روزی ساری چیزیں اللہ کے ہاں مقدر ہے اور اس کے بعد قلم کا جو دوسرا استعمال ہوا پہلے انسان کو دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے قلم پیدا کر کے جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی تقدیر لکھوائی اور اس کے بعد انسان کو جب اللہ کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے روح پھونکنا چاہتا ہے تو صحیح بخاری اور مسلم عرب داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن بشیر کی مشہور روایت کہ جب اللہ کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے روح پھونکنا چاہتا ہے تو ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں بندے کے اندر روح پھونک دو لیکن روح پھونکنے سے پہلے چار چیزوں کا اس کا انتظام کر دو اس کی روزی لکھ دو کہ جب آئے گا دنیا میں روح پھکنے کے بعد سے لے کے مرنے تک کتنی روزی پائے گا اس کی روزی لکھ دو کب مرے گا کتنی زندگی پائے گا یہ بھی لکھ دو کیا کرے گا خود کون سا عمل کرے گا اچھا ہے برا یہ بھی لکھ دو چاروں باتوں کو لکھ دیتا ہے پرشتہ روح پھونکنے کے وقت اور یہ قلم کا وہ استعمال ہے جو انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی صرف روزی ہی نہیں لکھی ہے اس کی موت بھی لکھی ہوئی ہے اس کا عمل خود اس کی حقیقت اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے لیکن کیا لکھا ہے کس کی قسمت میں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تقدیر یہ غیبی علم ہے غیب کا وہ علم جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر اس پر ایمان لانا واجب ہے اگر کوئی اس تقدیر پر ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے ایمان کے چھ ارکان میں سے کسی پر بھی کوئی انکار کرے کسی کا بھی تو اسلام سے خارج ہوتا ہے تقدیر غیبی امر ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عمل کریں انا حدینا حسب انما شاہ و اما اللہ نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ یہ اچھا راستہ یہ برا ہے یہ نیک لوگوں کا یہ برے لوگوں کا ہے اور بندے کو اختیار دے دیا کہ تم جس پر چاہو چلو لیکن بھلائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس سے میری رضا مندی پاؤ گے تو بندے کو یہ معلوم ہے کہ لکھا ہوا ہے لیکن کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ کوئی نہیں جانتا اس لیے ہمیں جس بات کا اللہ نے حکم دیا نیکی اور بھلائی کرنے کا ہمیں صرف اتنا کرنا ہے یہ ایمان ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے کوئی واقعہ ہو جائے کوئی حادثہ سانح کچھ ہو جائے تو بندہ اسے اپنا کمال نہ سمجھے چاہے ترقی مل جائے چاہے حادثہ ہو جائے وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں یہ لکھا تھا یعنی واقع ہونے کے بعد جو کچھ سامنے نتیجہ ہے نہ تو اس کا کمال ہے نہ کوئی اور چیز ہے بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے جو آج آپ کے سامنے پہنچا ہے لیکن جب تک اس کا علم نہیں ہوتا بندہ اس سے کہے گا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ اس نے چوری کیا تو اب وہ اسی تقدیر کو لے کر گفتگو کر رہا ہے کہ اے امیر المومن میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں چوری کروں گا تو اللہ نے لکھا تھا اس لیے اب چوری چور کا ہاتھ کیوں کاٹیں گے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور خلیفہ راشد نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ چوری کرنا قسمت میں لکھا تھا اس لیے چوری کی ہے کیے تم نے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا تو تمہاری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا اور تقدیر ہی کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا تو پھر وہ خاموش ہو گیا تو بہت سارے بھائی عمل نہیں جب کرنا چاہتے تو کٹ گجتی کریں گے تقدیر کے لکھے ہوئے کو لے کر کے اللہ نے لکھ دیا وہ چیز ثابت ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا انسان ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے فرشتے مقرر کی تقدیر کا تیسرا جو استعمال ہے کہ کرامن کا جسے ہم کہتے ہیں کرامن کا یعلمون ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں اسے لکھتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتوں کو اللہ نے جو لکھنے کا حکم دیا ریکارڈ تیار کرنے کا وہی لکھا ہوا وہی ریکارڈ قلم کا وہی استعمال قیامت کے دن اللہ تعالی بندے کی گردن میں لٹکا دے گا اس کا ریکارڈ وکل و انسان ہوتامتی ان کتابہ اقرا کتاب کفا بے نقش کل یوم کا حسیبہ ہر انسان کا نام عمل اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گردن میں لٹکا دیں گے اور کہیں گے اس طرح اے میرے بندے اپنے کتاب کو اپنے کرتوت کو اپنے اعمال کو پڑھ لے تم نے اچھائی کی یا برائی فرشتوں نے سب ریکارڈ رکھا آج جو کیمرہ ہے سی سی ٹی وی کیمرہ وغیرہ ان ٹیکنالوجیوں کے ایجاد ہونے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آدمی دو سو گھنٹہ سو گھنٹہ ہزار گھنٹے کی چیزیں ایک معمولی سی میموری میں سیو ہو جاتی ہیں تو کیا انسان کی زندگی کا ریکارڈ اللہ کے یہاں کون سی بات ہے محفوظ رکھنا یعنی نئی جو ایجادات ہے نئی جو ٹیکنالوجی ہے ان سے اللہ کی ان باتوں کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہے کہ جب انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو اللہ تو سارے علم کا خالق سارے چیزوں کا مالک ہے دنیا جہان کا مالک ہے فرمائے گا اس طرح کتاب اپنی کتاب اپنا دفتر پڑھ لے کفا بے اليوم سی کر حسیبہ تیرے حساب و کتاب کے لیے تیرے جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے کے لیے تیرا ہی عمل کافی ہے کچھ اور انسان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا جو کچھ بندہ کرے گا اس کا نام عمل سامنے رکھ دیا جائے گا دن تاریخ وقت سیکنڈ کے ساتھ کب کون سا گناہ کیا کب کون سی نیکی کی سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے جب انسان اسے دیکھے گا تو کہے گا مار ہل کتاب لا سقیر کبیر ایک ایسی کتاب ہے ایک ایسا دفتر ہے یہ تو بڑا عجیب و غریب اور دستو دفتر ہے جس نے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ساری چیزوں کو شمار کر رکھا ہے گن رکھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے بندے کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور دنیا کی پیدائش سے پہلے انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کے عمل کی حفاظت کی خاطر اللہ نے قلم ہی کا استعمال کیا چوتھی جو صورت قلم کی بیان کی جاتی ہے کہ انسان کے سال بھر کے جو امال نامے ہیں وہ سال میں ایک رات آتی ہے اس میں لکھے جاتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ شعبان کی پندرہویں رات یعنی جس کو عوام میں شب برات کہا جاتا ہے وہ رات ہے حالانکہ ایسا سوچنا کہنا یہ ایک باطل عقیدہ ہے شعبان کی پندرہویں رات تقدیر یا سال بھر کے اعمال لکھے جانے کے تعلق سے کوئی چیز نہیں ثابت ہے یہ للت القدر ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے فیح رقل حکیم للت القدر خیر شہر اللہ تعالی اس رات میں بندے کے سال بھر کے اعمال کو مقرر کرتا ہے سال بھر کی روزی رے کی ساری چیزوں کو فائنل کرتا ہے لکھتا ہے یہ بھی فرشتے کے ذریعے قلم کے ذریعے اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے اور اس کے بعد پانچویں جو شکل قلم کی ہوئی کہ دنیا میں ہر آدمی کو اللہ نے قلم دے دیا زبان دے دیا آج آپ لکھتے نہیں لیکن آپ سوشل میڈیا جب استعمال کرتے تو ہاتھ کو دباتے ہو تو قلم کا کام کرتا ہے ٹک ٹک دبائے ایک میسج لکھ کر فارورڈ کر دیے کہ وہ چیز شیئر کر لیے وہ چیز جو قلم سے لکھی جاتی تھی آج آپ موبائل کی اسکرین پہ ہاتھوں کی انگلیوں سے لکھ لیتے آپ اچھی چیز لکھو گے یا بری چیز لکھو گے اچھا میسج ہوگا یا خراب ہوگا آپ کا موبائل خراب ہو جائے گا آپ کے موبائل کے میموری ڈسپلے سب خراب ہوگا لیکن فرشتوں کے ریکارڈ سے وہ چیز نہیں مٹ پائے گی کل قیامت کے دن بندہ اپنے اس ہتھیار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا یہ ٹیکنالوجی جہاں ایک نعمت ہے اس کا صحیح استعمال وہیں میرے بھائی اور دوستو جب اللہ نے آپ کے حوالے کر دیا قلم کو تو اب آپ اس کی حفاظت کیجئے اپنے وقت کی حفاظت کیجئے اپنے علم کی حفاظت کیجئے تب اور استغفار سے کام لیجیے وہ وقت جو آپ سوشل میڈیا میں ضائع کرتے ہو ذرا حساب کرو گی کہ کیا آج آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے آپ نے کتنی بار توبہ اور استغفار کیا فرض نمازوں کے بعد کے اذکار صبح و شام کی دعائیں کہ آپ نے ان کو پڑھا ان کا اہتمام کیا کہ آپ نے آج اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کیا کہ آپ نے اپنے والدین یا رشتہ داروں کے ساتھ آشلہ رحمی کا کوئی کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے آج اپنی آخرت کے لیے کوئی نیکی یا کوئی بھلائی کی وما من عند بھلائی کا کام کچھ بھی تم کرو گے اللہ کے یہاں اسے پاؤ گے کیا تم نے اللہ کے یہاں کچھ پانے کے لیے آج کوئی عمل کیا میرے بھائیوں اور دوستوں جہاں خوشحالی کے دور میں یہ نعمتیں اللہ نے دی وہی ان کا غلط استعمال انسان کے لیے وبالے جان بن جائے گا اور اللہ کا یہ فرمان کہ وہ کل انسان ان الزمنا ہو کے ہر انسان کا نام عمل قیامت کے دن اسی گردن میں لٹکا دیا جائے گا ایک تو آپ اس ٹیکنالوجی کے پہلے بہت سارے کام کرتے تھے اور ٹیکنالوجی سے ہٹ کر کے بھی بہت سارے کام کرتے ہیں اب تو انسان سو کر اٹھتا ہے تو پہلے وہ میسج چیک کرے گا واٹس ایپ چیک کرے گا فیس بک چیک کرے گا के سونے کی دعائیں سونے کے وقت کے اذگار نیند بھی نہیں آتی جو سونے کے وقت کی دعا ہے یا آتل کرسی یا سونے کے اذگار سکھائے گئے ان کو بھی بندے نے بھولا دیا اب وہی سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ فیس بک پہ لگا ہوا ٹک ٹکٹ ٹک کرتا ہوا سو گیا اسا بھی تو پہلے اسی پہ دھیان گیا میرے بھائی اور دوستوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خلق الانسان من امین اپنی حیثیت کو پہچانو کہ اللہ نے انسان کو خون کے لوترے سے پیدا کیا ہے اور ایک دن آئے گا کہ اپنے عمل کے ساتھ بندہ اللہ کے یہاں پیش ہوگا کیا اس دن کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری ہے یو مو مارو مرا برون بقل بن سلیم جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی مگر جسے اللہ نے کلب سلیم عطا کیا ہو اور کلب سلیم کیا ہے وہ ابراہیم ادب بہ بقل بن سلیم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کی اللہ نے انہیں قلب سلیم عطا کیا تھا یعنی دل میں شرک کی کفر کی بت کی ذرہ برابر گنجائش نہ ہو جو کچھ ہو اللہ کی محبت ہو توحید خالص جس کے پاس ہے یہی قلب سلیم ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم پر اللہ نے جو نوازش کی انعامات کہ اللہ ان عنامات کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے ہمارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے ہمارے نیکیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے عمال السالحہ کو قبولیت عطا فرمائے آمین بارک اللہ لی ولكم فی القرآن والسرنہ واستغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نسر الدين اللهم خذل من خذل الدين اللهم ارحم علينا وعلى والدنا يارب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا حج يا قيوم برحمتك نستقل ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر المسلمين المستدفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم في بلادك في فلسطين وفي اليمن وفي الشام وفي الإراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ارفع راية الكتاب والسنة في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة يما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.